اور اپن جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنی رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری انکھے انہیں چھوڑ کر اور پر ناپڑیں کیا تم دنہ کی زنگان کا سنگیار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپن یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپن خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا